اس بعت کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت دی کہ ان میرا مدنی محمد البین جو لوگ آپ کی بےت کر رہے ہیں انما اللہ یہ میرے نبی آپ کی بعد نہیں کر رہے یہ تو میری بعت کر رہے کیونکہ آپ تو میرے لیے بعت رہے ہیں اور ان کو میں نے اتنی عظمت بخشی ہے کہ ید اللہ کہ جب آپ ان کی بعت کر رہے تھے تو ایک تو آپ کا ہاتھ تھا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 اللہ بما تعملون نہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے اس کو جاننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے بل زننتم اللین قلب الرسول والمؤمنون تمین کلیوریم ابدا وز نہ تم زن سو کم تم کم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 تو قاتلونهم او يسلمون فان تطيعو يعتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابا اليما میرا مدنی اپ ان اعراب پیچھے رہنے والوں سے کہیں کہ بہت جلد اللہ تمہارا ایک قوم کے ساتھ مقابلہ کرائیں گے ان کے ساتھ اگر تم نے صحیح ماننے میں قتال کیا صحیح معنی میں اللہ رسول کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے اور اگر اس وقت بھی تم پیٹھ دے کے بھاگے جیسے حدیبیہ میں بھاگے تھے تو اللہ تبارک و تعالی جو پھر ان کے لیے عذاب ہے دردناک ہاں یہ الگ بات ہے کوئی معذور ہو لیسا سا اللہ حرج اگر نبینا ہے تو کوئی بات نہیں بلا اللہ حرج ہرج اگر کوئی لنگڑا ہے بےچارا جی ہاتھ نہیں جا سکتا تو وہ بھی معذور ہے کوئی بیمار ہے غریب نہیں جا سکتا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اب اللہ نے پھر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 اللَّهُ حقیمًا اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں اور بھی غنیمتیں عطا فرمائیں گے البتہ یہ غنیمت اللہ نے جلدی تمہارے لیے مقرر کر دی وَقَفَّ عَيْدِي النَّاسِ أَنكُم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 اس وقت بھی اگر اللہ فرشتے اتار دیتے لڑائی ہو جاتی اللہ اپنے نبی کی مدد فرما دیتے لیکن اس وقت لڑائی نہیں کرنے دی ہو گئی وجہ کیا, کیا <laughs> تھی وہ بھی بیان کر دی اللہ نے فرما shower, <laughs> وہ کافر جنہوں نے مسجد الحرام سے روکا بلحدی محکو نہیں اب لاہ جب قربانی کے جانور بندے ہوئے تھے کہ اپنے حرم میں جا کے ذبے ہو جائیں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 اور یہودی جب مدینے سے اجلا ہوئے تھے تو ان سب لوگوں نے بھی اسی خیبر کو اپنا مستقر بنایا تھا اب خیبر جو ہے وہ دو حصوں میں ہے ایک حصے کو کہتے ہیں نتاق اور ایک حصے کو کہتے ہیں شکر یہ ہر حصے میں بڑے بڑے حسون تھے حسون منع قلعے جیسے آپ نے دیکھا نا باب بابا لگ عبدالعزیز سے نکلے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 اور ایک تھا حسن اساد اور ایک تھا اس میں حسن کفیبا اور ایک تھا اس میں کل آت اور ایک تھا اس میں کل النزار یہ سب سے بڑے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور محاصرہ کر کے بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ تھا کنان اتب اب الحق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 وہ مرہب باہر نکلا اور اس نے آ کے تلوار سے حملہ کیا محمود ابن مسلما جو تھے وہ بےچارے اتنی تلوار لگی زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں بچارے وہاں سے بھاگے لیکن اپنے خیمے اپنے کم تک پہنچتے پہنچتے اور یہ سب سے پہلے شہید ہوئے جنگ خیمر اسی اسنا میں بنو غطفان وہ جن کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جن کے سردار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الحمد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 ہم تو خیبر کے یہودیوں پر رہا لڑائی کر رہے ہیں اور تم کہاں یہاں سے ہم سے بھی زیادہ دور ہو مدینہ منورہ سے تم کیوں خواہ ماہ لشکر لے کے آ رہے ہوکل کرو اچھا چلو ایسا کرو کہ تم تمہارے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھا پھل جو ہے اللہ نے ہمارا خیبر ہمیں فتح کر دیا تو سال میں جو پھل ہوگا آدھا تمہارا آدھا مسلمانوں کا لیکن تم اپنا لشکر لے کے واپس آؤ نے کہا جی عجیب خیبر فتح نہیں ہوا اور آدھا پھل آپ مجھے دے رہے ہیں میں کیسے مان لوں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 فان تم اپنے بیوی بچوں کا فکر کرو کہاں لڑنے کے لیے جا رہے بیوی بچے کہاں چھوڑ کے جا رہے بتائے وہ کیا ہو گیا ابو آواز پورے گونجی وہ اٹھا وہ اٹھا تم نے سنی اس نے کہا بندہ ڈھونڈو گھوڑے دڑاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ کوئی آدمی نہیں ملتا انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم تو ادھر آ گئے نا اور مدین منورہ سے حضور سارے مسلمانوں کو تو لے کے آئے نہیں چودہ آدمی لائے ہیں صرف باقی دو تین ہزار آدمی تو وہاں موجود ہے ان نے ہمارے بچوں کو ہمرا کر ہم تو برباد ہو گئے مرے گئے انہوں نے لشکر واپس کیا اور ایک آدمی بھیج دیا اپنے سردار کے پاس کہ ہمارے گھروں پہ حملہ ہو گیا ہے ہم اپنا لشکر لے کے واپس جا وہ لشکر لے کے واپس چلا گیا اور یہ یہاں بیٹھا یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے, رہا ہے میرا لشکر آ رہا ہے میرا لشکر آ رہا ہے وہ لشکر آ رہا ہے اسی اسناب میں اطلاع ملی کہ تمہارے تو اپنے قبیلے بھی حملہ ہو گیا یہ بھی بھاگا پھر واپس کہ اپنی خبر لو اسی میں دو دن کے بعد مرہب نکلا قلعے سے اور مبارزت کی دعوت دی کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں حضرت علی نکلی رضی اللہ عنہ لیکن محمد ابن مسلمہ وہ جو محمود ابن مسلمہ تھے نا ان کے بھائی تھے دوسرے محمد ایک تو محمود تھے اور ایک دوسرے تھے محمد ابن مسلمہ وہ دوڑتے ہوئے آئے انہوں نے کہا علی مہربانی کرو تم اس کے مقابلے پہ نا قتل جو اللہ کا تعلق یہ وہی بدبخت ہے جس نے میرے بھائی کو مارا ہے تو اس کے مقابلے کا مجھے حق حقرم مجھے تو کوئی اطراض نہیں بات تو یہ ہے کہ کافر رہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے اس نے دعوت دعوتیں دی میں نے قبول کر لی مہربانی کریں آپ ذرا پیچھے اضرت علی پیچھے روکے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 کہ محمد ابن مسلمہ کو خدا نے موقع دیا اور نے تلوار ماری تو اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی جب مذہب کی ٹانگ کٹی تو گر گیا اسی نیسی بات ہے آدمی کیا ایک ٹانگ کٹ جائے اور اتنی بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے خون بھی ہو رہا اتنا بڑا بہادر جب وہ گرا دراصل کے نیچے تو محمد ابن مسلمہ نے غصے میں آ کر دوسری ٹانگ بھی اس کی دوسری ٹانگ جب کٹی اور محمد ابن مسلمہ کھڑے اس نے کہا فخ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 ان کے مقابلے بھائی پھر ایک بہت بڑا جو ان کا جنگ یو تھا یاسر وہ نکلا یہ مرحب کا بھائی تھا وہ جب میدان میں نکلا تو اس نے کہا بھائی یہ باتیں نہیں میرا مقابلہ کون کرے گا تو حضرت زبیر بی بی صفیا دوڑی, دوڑی زبیر بیٹے تھے ان اور بی بی صفیہ جو ہیں وہ امد رسول اللہ ہیں ان نے کہا حضور میں ہربانی کریں یار رسول اللہ کیا رسول اللہ مہربانی کریں میرے بیٹے کو اس ظالم کے مقابلے میں نہ جانے دیں وہ تو بہت بڑا یعنی خیبر کا منا ہوا شاہ سوار ہے اور میرا بیٹا جو ہے زبیر وہ تو نہ تجربے کار ہے جوان آدمی ہے وہ تو ابھی تلوار پکڑنی سیکھ رہا ہے مہربانی کریں اس کو روک دیں میرا بیٹا مارا جائے گا آپ نے فرمایا صفیت بل ابلی ابن زبیر آپ نے فرمایا کیوں کہ بتاتی ہو تمہارا بیٹا اس کو مارے گا ات اب جناب جنگ ہوئی صحابہ کہتے ہیں ہم احران ہو ہمارے اب زبیر نہ تجربے کار ہیں نیا آدمی ہیں اور یاسر اتنا تجربے کار ہے لیکن اس بے جگری سے زبیر لڑا اور نتیجہ یہ نکلا کہ زبیر نے پا یاسر قتل ہو گیا فری المسلم کا اللہ اکبر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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں مہربانی کی صحابہ نے حملہ کیا تو وہ جو سب سے پہلا ان کا حصن عامر تھا اللہ نے اللہ کی رحمت سے مسلمان اس میں داخل پتا ہو گیا اور یہود جو تھے اس سے نکل کر حصن ساتھ میں جو فرار ہو گئے جو بھائی وہاں کچھ نہ کچھ سامان جو تھا وہ بھی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم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 حضور حا اچھا اس کو سامان دے دو وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا ولہ جی تو نے کہا حضور پاک میں اس کے لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے مال غنیبت مل جائے گا مجھے کچھ سامان مل جائے گا میں تو اس لیے آیا ہوں اک اکتر اکتلو فی تلوفی سبیر اللہ فی نہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے راستے میں یہ میری جگہ کٹے اور میں شہید ہو جاؤں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 نے کہا حضور ہاں یہ وہی آدمی ہے جہاں انگلی رکھی تھی وہی تیر لگا ہے آپ نے فرمایا کو تیر شہیدن شہید یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا محمد اس کا گواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے تمنا کی کہ اے کاش اس کی جگہ آج ہم ہوتے ہیں یہی وہ راز ہے میرا بھائی جو مسلمانوں کو اللہ نے عزمت دی ہے جو کفر کو سمجھ نہیں آ سکتا ابھی چودہ سو سال گزر گئے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 ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ کیمزم جب ختم ہوا نے کہا کیمونیزم کوئی خطرہ نہیں تھا اصل خطرہ اسلام یہودوں نے سارا آپس میں اتنے دشمن ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتا ہے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نوزب اللہ ولدینہ سمجھتا ہے یعنی ان کے عقیدے کا فرق دیکھو لیکن مسلمانوں کے خلاف کٹھے ہیں حتٰ کہ پوپ نے ان کے گناہ بھی معاف کر دیا خطائیں بھی معاف کر دی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 حضور کے سامنے آیا آپ نے فرمایا علی ان کا حادر یا کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قلعہ جو ہے سعد فتح نہیں ہو رہا اس کا جھنڈا تم پکو ان کہا حضور میری تو جانوی حاضر ہے اے میں تو دیکھ نہیں سکتا حضور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں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 جنڈا ہاتھ میں لیا اللہ نے مہربانی کی کہ قلعہ ساتھ جو تھا وہ بھی فتح اب یہودی بھاگے اور قلعہ تل زبیر جو تھا وہ پہاڑ کے وقت. اور وہ قلعہ اتنا محفوظ تھا کہ اس تک پہنچنا اس کو توڑنا فتح کرنا بہت مشکل تھا لیکن قلعہ ساتھ جب فتح ہوا تو اس میں منجلی دبا یہ چیزیں جو تھیں وہ ترفی میں یہ کیا ہے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 مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا اللہ نے مہربانی کی وہ قلعہ اور اسی قلعے میں صفیہ بنتا ہوئی ابن وہ جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا اس کی بیٹی اور زنانت ابن ابل حق ان کا جو بادشاہ تھا یہودیوں کا خیبر میں اس کی یہ بیوی یہ بھی قیدیوں میں آئی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 نے کہا حضور میں کیا ح وہ کہتے ہیں میں ابو بگر کی بیٹی ہوں وہ کہتی ہے کہ میں عمر کی بیٹی ہوں وہ کہتی ہے کہ میرا نکاح اللہ نے عرشوں پہ کیا تھا میں کیا جواب دوں حضور حضور نے فرمایا عجیب بندی ہو تم تم ہو یہ اپنی اختب کی بیٹی ہو اور تمہارا خاندان کا نصب جو ہے حضرت موسا واروں سے ملتا ہے تم تو اس کی اولاد سے ہو ہونے کہا حضور یہ بات تو ہے کہا تم ان کو جب جھگڑا ہونا جب تم ایسی بات کریں تو اس کو کہو کہ بات سنو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 تو کچھ چند دنوں کے بعد پھر جب جھگڑا ہوا تو بی بی سفیا کو جب ان نے تانا دیا بن کہ بنت النبیین تم النبی المصطفی میں دو نبیوں کی بیٹی ہوں اُسا ہارون کی بیٹی ہوں اور محمد رسول اللہ کی بیوی بی ہوں اور تم کیا ہے بکر کی بیٹی ہو ابر کی بیٹی ہو زیادہ سے زیادہ اور کیا ہے وہ کوئی نبی تو نہیں ہے نا بڑی شان بھی ہو اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں کیا جواب دیں بی بی صفیہ کا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 احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چوبیس سماعت فرمائیں اب آپ اس مبارک سلسلے کا چوبیسواں حلقہ سماعت فرمائیں جو ہونا تھا وہ تو ہوا لیکن یہ بتاؤ کیا یہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی کہ اللہ, اللہ کا سچا نبی ہے کہا اچھا یہ وہی محمد الرسول اللہ ہے جن کا ذکر طور ہاں بالکل وہی محمد الرسول تو کہا پھر ہم نے کیوں آخر مقابلہ کیا کہا بس یہ اتفاق کی بات ہے ورنہ وہ اللہ کا نبی تو سچا ہے اس وقت جب چھوٹی بچی تھی ان کی یہ باتیں سننے کے بعد اسلام جو تھا وہ میرے دل میں داخل ہو گیا اسلام میرے دل میں اثر کر گیا لیکن اللہ کی قدرت تھی کہ مجھے اسلام نصیب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 اس نے اس میں زہر ڈالا گوشت پکایا اور گوشت پکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے حضور فرمایا چھ کھاؤ بشر بل البرا جو تھے انہیں نوالہ لیا حضور پاک نے بھی نوالہ لیا اور اس کے بعد انہوں کو روکو روکو روکو روکو انفی انہا مسمو متن اس میں زہر ہے لیکن بشر رکما کھا گئے حضور بھی تھوڑا سا چکھ بیٹھے حضور بلاؤ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 سردار ہو دیکھو بات دل, دل میں رکھنا حضرتوں نے کہا میں تو خود مسلمان ہو گیا ہوں کوئی قید نہیں ہوا وہ تو یہود تباہ برباد ہو گئے وہ تو سارے قلوں پر مسلمانوں کے پرچم لگ گئے مسلمانوں کو فتح ہو گئی یہود کوئی شام چلے گئے کوئی جزیہ دینے پہ آ گئے کوئی وہاں نوکر بن کے کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور حضور خیریت سے مدینے جا رہے ہیں یہ تو میں نے اپنا مال وصول کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے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 جب کعبے کا طواف کیا تو باقی جو کافر تھے وہ آئے کہنے کہ اچھا عباس یار بڑے بہادر ہو تمہارے اتنے رشتہ داری اتنی قرابت داری اور حضور قید ہو جائیں اور سارے تمہارے رشتہ دار شہید ہو جائیں قتل ہو جائیں اور تم پھر بھی آج بڑے اچھا اعلی لباس پہن کے طواف کر یار واقعی اتنی موت پر اتنے صدمے پر برداشت کرنا عباس تمہارا کام ہے اس نے کہا سنو بالا اوسے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 برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں